اس کے بعد میرے دوستو فصل اول فصل ثانی اس طرح ترتیب سے یہ کتاب آٹھویں فصل تک پہنچے گی پہلی فصل میں اس کتاب کے لکھنے کا سبب بیان کیا گیا ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر فتویٰ پوچھنے کے لیے آپ نے صورت مسئلہ بیان کرنا ہے تو یہاں چونکہ ہم بعد میں جا کر علماء کرام کے فتوا ذکر کریں گے اور حالات پر بحث و تبصرے کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ صورت مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے اس لیے پہلی فصل میں ہم اس زمانے میں جبکہ دشمن مسلمانوں پر غالب آ چکا ہے اور منافقین نے مرتدین نے مسلمانوں کی ذمہ کفار کے حوالے کر دی ہے اور حق کہنے سے علماء خاموش ہو گئے ہیں اور ان میں سے اکثر جو ہے منافقت کی گلیوں میں گوم رہے ہیں اور عوام جو ہے دین و دنیا کو ضائع کر بیٹھے ہیں ان حالات میں مسلمانوں کا اس منظر نامے حال کیا ہے ہم نے یہ یہاں پر بیان کیا ہے پہلی فصل میں اور کس طرح اور کس طرح استعماری قوتوں نے قابضین نے ہم پر قبضہ کیا اور پھر اس کے بعد آزاد حکومتوں کے نام سے اپنے غلام ہم پر مسلط کر دیے اور حتیٰ کے آخر میں گیارہ ستمبر کے واقعات کے بعد امریکی صدی جیسا کہ وہ گمان کرتے ہیں اس میں اب مسلمانوں کا کیا حال ہے یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے اور دوسری فصل میں ان حالات میں شریعت کا حکم کیا ہے یہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے اس لیے کہ فتویٰ پوچھنے کے لیے صورت مسئلہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر فتویٰ بیان کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے حالات اور مسلمانوں کے اوپر جو بحران آئے ہوئے ہیں اس کے حل کے لیے جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ اپنی خواہش کی بنا پر نہیں اور عقلی آرا کی بنا پر نہیں بلکہ سورج سے بھی زیادہ واضح شرعی دلائل کی بنیاد پر ہم نے حل پیش کیا ہے بطور مسلمان بطور انقلابی جو کہ اس امت کے منتخب لوگ ہیں اور بطور مجاہدین جو کہ اس امت کے منتخب لوگوں میں سے منتخب ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ باتیں ہم نے بیان کی ہے کہ ہمیں دوبارہ سے مسلح جہاد شروع کرنا چاہیے جو کہ نماز اور روزے کی طرح ہم پر فرض عائن ہے لیکن ایسے طریقے اور ایسے منہج کے ساتھ جو اس زمانے میں مناسب ہو اور اس زمانے میں کیا ہے کہ پوری دنیا پر کفار قابض ہیں چاہے وہ قبضہ بالواسطہ ہو یا بے واسطہ ہو ماں سمجھ رہی ہے کہ وہ خود موجود ہوں جیسے کشمیر وغیرہ میں ہے یا خود موجود نہ ہو جیسے پاکستان وغیرہ میں ہے کہ مرتد حکمران ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں ان حالات میں جہاد کیسے کیا جائے اس کی تفصیلات استاذ نے دوسری فصل میں بیان کی ہیں اس کے علاوہ جو تفاصیل ہیں اور دلائل ہیں انہیں اس کتاب کے دوسرے حصے یعنی آٹھویں فصل میں بیان کیا ہے جہاں پر جہادی عقیدے کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تیسری فصل میں میرے بھائیوں اس مصاب سوری حفظہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جس نے اپنے صالح بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا اس زمانے سے لے کر جارج بش تک کی دشمنی کو بیان کرتے ہیں جس کی بنیاد حق اور باطل پر ہے کہ جیسے قابل نے کہا تھا اپنے بھائی حابیل کو لاخت النکھ کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا اس طرح بش نے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو کہا کہ لاخت النکھ کہ میں تم لوگ کو قتل کر دوں گا تو یہ وہ جنگ ہے جو ازل سے ابدھ تک جاری رہے گی تو اس فصل میں استاذ نے مختصر تاریخ ذکر کی ہے حتیٰ کہ نیا عالمی نظام قائم ہوا اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے اور رومیوں کے درمیان جنگ ہوگی اور قیامت تک جاری رہے گی اس کا اس بات استاذ نے اس فصل میں کیا ہے اور چوتھی فصل یہ بہت ہی اہم ہے فہو فصل تاریخی ان سیاسی بالغ الحمیہ یہ تاریخی سیاسی اور بہت ہی اہم باب ہے جس میں صلیبیوں کے ساتھ جو ہماری جنگیں ہوئی ہیں جس میں سے دو ہو چکی ہیں اور تیسری جاری ہے اس کا تذکرہ پہلی جنگ گیارہویں اور بارہویں صدی میں ہوئی ہے اور دوسری جنگ انیسویں صدی اور بیسویں صدی کے نصف تک ہے اور تیسری جنگ یہ بیسویں صدی کی آخر سے شروع ہوئی ہے اور اب جاری ہے اس میں استاد نے کامیابی اور ناکامی شکست اور غلبے کے سلسلے میں دونوں طرف کے توازن کو ذکر کیا ہے کہ ان کے بڑے کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں ان کے جوان کیا کر رہے ہیں اور ہمارے جوان کیا کر رہے ہیں اور توازن کتنا ہمارے اور ان کے درمیان ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے پانچویں فصل میں عثمانی خلافت کے سقوط کے بعد انیس 3 مارچ میں عثمانی خلافت کا خاتمہ ہوا اور انیس سو تیس سے انقلابی تحریکیں وجود میں آئیں چنانچہ چھ انیس سو تیس سے دو ہزار تک جن تحریکوں نے دشمنان اسلام کا سلیبیوں کا مقابلہ کیا چاہے جس طریقے سے بھی ہو ان کا تذکرہ اس پانچویں فصل میں ہے چھٹی اور ساتویں فصل میں انقلابی تحریکوں میں سے ایک یعنی جہادی تحریکوں کا تذکرہ ہے جہادی تحریکوں نے کام کیسے کیا اور انیس سو ساٹھ کی دہائی سے دو ہزار تک کتنے عروج زوال سے وہ گزرے کیا کھویا کیا پایا خصوصی طور پر ساتویں فصل میں استاذ نے مجاہدین کی خوبیاں بھی بیان کی ہیں اور خامیہ بھی بیان کی ہیں اور خامیاں تنقید برائے تنقید کی نیت سے نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ بلکہ تنقید برائے تعمیر ہے اور انشاءاللہ اللہ جو بھی شخص اللہ کے رضا کے لیے اپنے دل کو وسیع کر کے ان نصائح پر غور کرے گا تو انشاءاللہ اسے فائدہ ہوگا وہ عمل فصل فو کلبل کتاب <وَلُبُّهُ> رہی آٹھویں فصل تو وہ اس کتاب کا دل ہے اور اس کتاب کا خلاصہ ہے اس کتاب کا مغز ہے اس سے پہلے جتنے بھی یہ فصلیں ذکر ہوئی سات فصلیں یہ سب اس آٹھویں فصل کو قائم کرنے کے لیے تمید کی حیثیت رکھتی ہے اور اس فصل کے اندر استاذ نے سات نظریات ذکر کیے ہیں اور ہر نظریے کو بیان کرنے کے لیے الگ باب قائم کیا ہے الباب الاول نذریت المواجہ پہلا جو باب ہے یہ مقابلے کا نظریہ ہے اور اس میں منہج اور جہادی عقیدے کا تذکرہ ہے کہ مسلمان امت اور جوان اس جہاد کو مسلسل کیسے جاری رکھ سکتے ہیں اور جواب اس کا یہ ہے کہ جہادی نظریے کے ساتھ جاری رکھ سکتے ہیں یہ جہادی نظریہ ہوگا تو پھر وہ کام آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ اور دوسرے باپ میں استاذ نے سیاسی نظریہ بیان کیا ہے کہ اس عالمی جہاد میں ہمارا سیاسی نظریہ اور سیاسی کام کیسے ہوگا مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے اور جو غیر جانبدار ہیں نچلے درجے کے جو دشمن ہیں جو اصلی دشمن نہیں ہیں جو اصلی دشمن کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم کس طرح غیر جانبدار کریں گے اس سیاست کا اس میں تذکرہ ہے تیسرے باپ میں تربیت کے نظریے کو مکمل کرنے کا تذکرہ ہے اور یہ پانچ نقطوں پر قائم ہے سب سے پہلے شریع علم دوسرے نمبر پر اخلاق اور عبادات تیسرے نمبر پر سیاسی سوچ بوجھ اور چوتھے نمبر پر علیحداد العسکری عسکری تربیت اور پانچویں نمبر پر خود جہاد کے میدان میں جا کر شرکت کرنا ہے چوتھے باپ میں عسکری نظریے کا تذکرہ ہے عسکری نظریے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو تنظیمیں اب تک ہیں وہ تین بنیادوں پر قائم ہوتی ہیں خفیہ ہوتی ہیں اور ایک علاقے کے ساتھ خاص ہوتی ہیں اور احرام مصر کی ترتیب اس میں ہوتی ہے کہ پہلے امیر پھر نائب پھر خاندان اس طرح نیچے تک جاتا ہے تو استاد یہاں پر یہ بیان کرنا چاہیں گے کہ جہاد کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں دو طریقوں پر عمل کرنا ہوگا یا کھلی جنگ کرنی ہوگی جہاں اس کا امکان ہو یا تنہا جہاد کرنا ہوگا جہاں اس کا امکان نہ ہو اور اس کے لیے چھوٹے چھوٹے گروپ تشکیل دینے پڑیں گے پانچواں باب پانچواں باب جو ہے اس میں تنظیم کس طرح قائم کی جائے گی اور کام کیسے کیا جائے گا اس کا لائق کا تذکرہ ہے کہ وہ جو پرانے زمانے میں خفیہ ایک ملک کے ساتھ خاص اور پیرامیڈ سسٹم ہے احرام مصر کی طرح اس کا کام اس میں نہیں ہوگا بلکہ ایک نیا نظام استاذ نے یہاں متعارف کروایا ہے چھٹا باب ہے نظریت کہ جنگی تعلیم و تربیت کس طرح دی جائے ایک تو یہ ہے کہ آپ خفیہ اور ذاتی ماسکر قائم کریں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کھلم کھلا ماسکرات قائم کریں جیسے کہ بوسنیا چیچنیا اور افغانستان میں ہوتا رہا ہے یا یہ ہے کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ آپ نکالیں اس کا تذکرہ اس باب میں ہوگا اور ساتویں باب میں نویت التمویل ہے کہ اس زمانے میں جب کہ آپ کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں آپ کے اقتصادی منابع پر آپ کے اقتصادی سرچشموں پر پابندیاں لگی ہوئی ہیں تو آپ اپنے جہاد کو جاری رکھنے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں گے اقتصادی ترقی کیا ہوگی اس کا تذکرہ اس باب کے اندر ہے اور جیسے کہ استاد نے یہ بیان کیا ہے کہ آٹھ ابو ہیں ان میں سے سات ابواب نظریات کے سلسلے میں اور آٹھواں باب جو ہے وہ ان نظریات کو پھیلانے کے سلسلے میں ہے یعنی اس کا تعلق اعلام سے ہے تاکہ اللہ تعالی کے اس قول وہ ہر پر عمل ہو اور اس جنگ کو چند افراد اور چند تنظیموں کے دائرے سے نکال کر امت کا جہاد بنایا جائے اس کے بعد نئی فصل ہے نئی فصل اصلاً تنبیہات بشارتوں اور مجاہدین کس طریقے سے ان لوگوں کو متوجہ کریں گے جو کہ جہاد کی طرف نہیں آتے یا ان لوگوں کے فتنوں سے کیسے بچیں گے جو کہ جہاد کی مخالفت پر کمر بستہ ہیں ان کا تذکرہ اس میں ہے اور اس طرح آخر میں اللہ تعالی کی طرف سے جو بشارتیں ہیں اس کے سلسلے میں کچھ آیات اور احادیث بھی اس میں مذکور ہیں خ بس خطام پھر اخیر میں اس کتاب کو ہم مشک کی مہر کے ساتھ ختم کریں گے وہ کیا ہے وہ ان احادیث کا تذکرہ ہے جن کا تعلق جنگوں اور فتنوں سے ہے کہ آخر زمانے میں جو جنگیں ہوں گی اور جو فتنے ہوں گے جن کی خبر بطور پیشیں گوئی پیغمبر علیہ السلاۃ السلام نے دی ہے اس کا تذکرہ اس میں ہوگا انشاءاللہ اللہ تو یہ ہوا میرے بھائیو تعارف اس کتاب کی فصلوں کا اب یہاں پر استاذ نے ایک اور عنوان قائم کیا ہے اس عنوان کا مقصد کردنی ہے گفتنی نہیں ہے اور یہ عنوان ہے اس کتاب کے اندر موجود رسائل کہ ان کو کیسے چھاپا جائے اور کیسے آپ اپنے ہاتھ میں لیں اسے یہ تو کمپیوٹر میں ہے یہ کتاب پی ڈی ایف فائل میں ہے یا ووٹ فائل میں ہے سولہ سو صفات ہے اے فور کے بات سمجھ رہی ہے اس کتاب کے اندر بہت سارے مضامین موجود ہیں بالکل خالص تاریخی مضامین بھی ہیں سیاسی تبصرے بھی ہیں فکری بھی ہیں نظریاتی بھی ہیں منہج ہے سیاست شرعی ہیں احکام دین ہے اور بعض محض خالص عسکری مضامین ہیں اور بعض اعلام سے متعلق ہیں بعض امنیت سے استخبارات سے متعلق ہیں اللہ خری ہی چونکہ اس زمانے میں استاد کہتے ہیں کہ لوگ چپس اور سینڈوچ کے عادی ہو چکے ہیں کہ کھانا بھی جلدی جلدی کھاؤ اور جلدی جلدی کام کرو تو شاید بہت سارے لوگوں کو یہ میری اتنی بڑی کتاب جو ہے مشکل لگے اس لیے استاد نے چند ایک طریقے اس میں بتائے ہیں کہ اس کتاب کو آپ دو حصوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور اس کتاب کو آپ گیارہ حصوں میں بھی نکال سکتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل استاد نے یہاں پر بیان کی ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ کام کردنی ہے گفتنی نہیں ہے جو شخص اس کتاب کو چھاپنا چاہتا ہے وہ یہاں پر اس کی تفصیل کو دیکھ لے اور بسم اللہ کرے اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کے مضامین سے کما ہو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس عالمی جہاد میں اپنا حصہ ملانے کی زبان کے ساتھ جان کے ساتھ مال کے ساتھ توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته